الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله متو مت اسلامی بھائیوں اب نبی پاک علیہ الصلات والسلام کی مبارک لبوں کا تذکرہ ہے اور کیا پیارا انداز ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سنا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سنا عالی حضرت عالی کے عالی تخیل پہ لاکھوں سلام ان کے انداز پر لاکھوں سلام ان کی وارفتگی پہ لاکھوں سلام ان کے مبارک الفاظ کے چناؤں پر لاکھوں سلام لبوں کی بات بھی کی تو کیا پیارے انداز میں فقط گل کی بات نہیں کی گلے قدس کی بات کی ذرا سمجھیے گا اب یا اعلی حضرت کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں امام عشق محمد لکھتے گلے قدس یعنی جنت کا نخرا ہوا پھول نزاکت سے مراد خوبی ہے نازک مزاجی ہے اللہ اکبر اچھا دہن کہتے ہیں کو اور خدا خدائی پیغام اب ذرا سمجھئے گا لبوں کی بات اور مو مبارک کی بات کس انداز میں کی ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علی سلاۃ وسلام کے جو مبارک لب ہیں وہ پتلے پتلے گلابی ہونٹ جو ہیں گویا گلشنے جنت کے مقدس پھولوں کی نرم و نازک پتیاں ہیں اپنے آقا علیہ السلاۃسلام کے ان مبارک لبوں کی نزاکت پر اس کی لطافت پر ایک نہیں میں لاکھوں سلام بھیجتا ہوں اور سبحان اللہ میرے آقا جن کے منہ سے ہر بات جو نکلے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ نبی پاک جو فرماتے ہیں وہ رب کی عطا سے اور رب کی اجازت سے ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے علم و حکمت کے اس چشمے پر اس چشمہ فیض پر لاکھوں سلام کے جس کی ہر بات جو ہے وہ وحی خدا ہے خوبصورت انداز میں لبوں کا تذکرہ ہے پیارے انداز میں مبارک منہ کا تذکرہ ہے دوبارہ سنتے ہیں پتلی پتلی, پتلی, پتلی, پتلی, پتلی گلے کدس کی, کی پتیاں, پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلاخ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا و حکمت پہ لاکھوں سلاخ پتلی پتلی گلے خود سے پتلیاں پتلی پتلی گلے خود سے کی, کی, کی, کی, کی نزاکت لوسلا وہ دان جس کی ہر بات وہی ہے وہ پودا جس کی ہر بات بہ گیے ہوتا چشمہ موہ مت پہ گھوسلا ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک کے مبارک منہ کی مبارک یو سمجھے دہن کی ابھی بات ابھی باقی ہے پوری نہیں ہوئی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے پانی شاداب, شاداب جانو جانا اس دہن کی توراوت پہ لاخو سلام جس سے خاری کوئیں شیرہ جاں بنیں اس زلال حلاوت پہ لاخو سلام تیرا مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیتے ہیں شاداب کہتے ہیں ترو تازہ سر سبس کو جناہ سے مراد جنتیں ہیں تراوت سے مراد تازگی ہے اچھا خاری یعنی کڑوا اور نمکین جو کنویں ہوتے تو اس طرف اشارہ ہے اور شیرائے جاں یعنی جان کو تسکین دینے والا میٹھا شربت اللہ اکبر زلال بھی کہتے ہیں ٹھنڈا میٹھا صاف و شفاف نتھرا پانی جو ہوتا ہے سبحان اللہ اور حلاوت سے مراد ہے مٹھاس اب یہاں خوبصورت انداز میں نبی پاک کے دہن کی بات ہو رہی ہے اس تراوٹ کی اس تازگی کی بات ہو رہی ہے اور پیارے آقا کے ان موجزات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب خاری کنویں ہوا کرتے مدینے شریف کے لوگ آ کر عرض کرتے حضور ہمارے علاقے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے آقا جا کر وہاں کلی فرما دیتے یا اپنا مبارک منہ کا پانی بھیج دیا کرتے اور جب اس کنویں میں ڈالا جاتا تو وہ کنواں میٹھا پانی ہو جایا کرتا جیسا میٹھا ہو جایا کرتا اللہ اس تراوٹ اس میرے آقا کے مبارک دہن کی کرامت اور موضے کی طرف اشارہ ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلات السلام کا دہنے اکدس علم و حکمت کا چشمہ تو ہے اس دہن اکدس کی جو تری ہے نا وہ جان و دل کے لیے راحت و سکون اور تر تازگی کا باعث بھی ہے میں آقا کے دہنے مبارک کی اس تری پر بھی لاکھوں سلام بیچتا ہوں اللہ اکبر صاحبہ کرام علی مردوان اپنے بچوں کو لایا کرتے نبی پاک اپنے منہ مبارک میں خجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالا کر یہ گی دینا تحنیک دینا یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے آج بھی بزرگوں سے یہ برکت لی جاتی ہے تاکہ بزرگوں کا لعاب بچے کے لعاب کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام حسین کی قسمت پر ہماری جانے تحنیک کس طرح دی کہ اپنی زبان مبارک جو ہے امام حسن کے منہ میں ڈالی اللہ اکبر حسن کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں اگر سب سے پہلی آواز سنی تو وہ بھی نبی پاک علیہ کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اذان کی صورت میں سنی اور سب سے پہلی خوراک جو ان کے شکم میں گئی وہ نبی پاک کا لعاب میرے آقا کے چہرے کی تری تھی اور اسی طریقے کی طرف اعلی حضرت نے اشارہ کیا اور اب دوسرے شعر میں میرے آقا کے ان معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا کا وہ لعاب جو داہنے مبارک سے نکلتا اور خاری کنویں جو نمکین کنویں ہوتے انہیں میٹھا کر دیا کرتا اور روح و جان کو ایک نئی تازگی عطا کر دیا کرتا اس مٹھاس کے چشمے پر بھی ہماری طرف سے لاکھوں سلام ہو کیا پیارا انداز ہے تذکرائے موجات بھی ہے اور نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور سلا تو سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے پانی سے پانی شاداب, شاداب جانو, جانو جنا, جنا اس دہن اس کی تراوت پہ لاکھوں سلام جس سے خاری کنیں شیرائے جا, جا, بنے جا, بنے جا بنے اس زلال پہ لاکھوں سلام, سلام جس کے پانی سے جین جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن تار پہ پیلا گوسلا اس دہن کی تارا پہ پیلا گوسلا جس سے خاص سوفا جانے لام شما ہے بس رے گید مجھے مٹ اسلامی بھائیوں اب اگلے اشار کی طرف چلتے ہیں اب پیارے آکا کی مبارک زبان کی بات ہو رہی ہے وہ زبان جس کو جس سب کن کی کنجی جی کہیں, کہیں, کہیں اس کی, اس کی نافذ, نافذ حکومت پہ, پہ لاکھوں سلام, سلام, سلام, سلام, سلام, سلام اس کی اس پیاری فساحت پہ بے حد درو اس کی دلکش دل دل بلاغت پہ لاکھوں سلام پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں کن کہتے ہیں ہو جا اور کنجی کہتے ہیں چابی نافذ سے مراد جاری اور فساحت سے مراد ہے عمدہ کلام خوش بیانی دلکش سے مراد دلوں پر اثر کرنے والا اور بلاغت سے مراد ہے موقع محل کے مطابق اچھی گفتگو کرنا اس کو بلاغت کہا جاتا ہے ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاط والسلام وہ ہیں کہ میرے آقا علی سلاۃ والسلام کی زبان جو ہے نا وہ تقدیر الہی کی چابی ہے مسلم شریف کی حدیث سنیے کہ ایک شخص آ رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا کہ ابو خسما ہو جا یا یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کو ابو خسما بنا دے تو وہ جب شخص قریب آئے تو وہ حضرت ابو حسینا ہی تھے یعنی نبی پاک جو فرماتے جس کے بارے میں وہ ہو جاتا اللہ اکبر کن کی کنجی اللہ تبارک و نے وہ کمال عطا کیا جو فرماتے وہ ہو جاتا اللہ کی عطا سے اللہ اکبر تو اب پورے جہان میں پیارے آکا علیہ اسرات اسلام کی گویا دونوں جہانوں میں حکومت ہے کیونکہ خود نبی پاک علیہ سراۃۃ اسلام نے فرمایا نا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمینوں پر ہیں آسمانوں پر دو وزیر حضرت جبراعیل اور حضرت میکائل ہیں اور زمین پر دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہیں تو گویا میرے آکا کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے تو ایسی جاری اور ساری حکومت پہ لاکھوں سلام ہو اور سبحان اللہ باتیں کیسی آدھا حضرت لکھتے ہیں اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اور نبی پاک علیہ سرات اسلام کی مبارک باتیں کیسی کہ اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی علم و حکمت سے بھرپور باتوں پر بے شمار درود و سلام اور اس زبان حق ترجمان کی آلہ اور موقع محل کے مطابق شاندار بلاغت کے ساتھ عمدہ گفتگو پر لاکھوں ہو جس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زمانے کی مشکلیں حل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اسی کلام پر اسی خوبصورت کلام پر اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ اشار لکھے نا کہ میں نثار تیرے کلام, کلام پر میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں اس مبارک کلام کی بات ہو رہی ہے اس پیاری زبان کی حکومت کی بات ہو رہی ہے جھومتے جائیے سنتے جائیے لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد اس کی دلکش میں پہ لاکھوں سلام وہ با جس کو سب کن کی کل جی وہ با جس کو سب کن کی کل جی کریں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فسا ہت پہ بھی حد, حد دوروں اس کی پیار لا سلام شمعِ بز میرے دا تو